دس منٹ دین کی بات ہو جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں دین کی بات بالکل ہی نہ ہو محض ادھر ادھر کی بات ہو وہ مجالس مقبوض ہیں پس ناپسندیدہ ہیں اور دوسری یہ کہ بہت عرصے سے قلب میں تقاضا تھا کیونکہ چلتے پھرتے کو تو روک کر کچھ کہہ نہیں سکتے جن سے محبت ہوتی ہے جن کو اپنا سمجھتے ہیں انہیں سے کہا جاتا ہے تو اس لیے دل میں بہت عرصے سے تقاضا بھی تھا اس بات کو دین کی بات کام میں پڑے ٹھیک ہے نا ہاتھ تو ہٹائیے منہ سے نکاح توڑی ہو رہا ہے آپ کا رکھتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں اچھا اچھا بہرحال تو بھائی و صلیٰ علی رسول کریم بات اتنی سی سیاز کرنی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے بہت خاص مقصد سے بھیجا ہے اگر کسی کو کسی کے واضح سے بیان سے مناسبت نہ ہوتی ہو دل نہ لگتا ہو دل گھبراتا ہو تو اس کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کلام پاک تو کسی کو کوئی شخص شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے الحمدللہ سب مسلمان ہیں اس کی تفسیر جو مستند تقاصر ہیں جیسے مفتی مفتی تفیع عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو آپ موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور معارف القرآن مفتی شفیع صاحب ان کے والد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پڑھتے جانے سے بالکل روز روشن کی طرح ہر بات واضح ہو جاتی ہے اور آدمی صحیح راستے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے دیکھیے ایک آدمی کو کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک علم اور ایک عمل آپ ماشاءاللہ اللہ فیکٹری کے مالک ہیں آپ فیکٹری کے مالک ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو بھی کام کرتا ہے انسان اس کے لیے پہلے علم حاصل کرتا ہے کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیسے ہوگا پیسہ لگا رہے ہیں کیسے لوگ نوکر رکھنے پڑیں گے کیسی مشینری چاہیے ہوگی کہاں سستی ملتی ہے سب علم حاصل کرتا ہے دوسرا نمبر اس کے بعد عمل کا ہے اگر آپ کسی علم کے بغیر کوئی کام میں ہاتھ ڈال دیں تو دنیا سارے دنیا والے آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت عماقت کا کام کیا عقل عقل تسلیف نہیں کرتی تو اسی طرح سے دنیا میں جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے ہم کو تو اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہوتا اور دنیا سے چلے جانا ہوتا تو یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی ہے نا تو بہت خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے یہ کائنات جو ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے مقصود انسان ہے اور انسان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو علم اور عمل اب کوئی کہے کہ صاحب ہم ہمیں علم ہی نہیں تھا ہمیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کی کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں اللہ کی کیا مرضی تھی ہمیں تو معلوم ہی نہیں وہاں جا کے ہم کہہ دیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو یہ ایسا ہی ہے کہ فرضی قصہ ہے کہ ایک شخص نے سوچا کہ رمضان قریب آنے والے ہیں تو بوزہ رکھنے کی ہمت تو ہے نہیں اس نے سوچا کہ ہم نہ چاند دیکھیں گے نہ روزہ فرض ہوگا چاند کا جب علم بھی نہیں ہوگا تو روزہ فرض بھی نہیں ہوگا جاہل تھا تو وہ کمرے میں بند ہو گیا اس نے کہا اب ایک مہینہ پورا جو ہے کمرے میں گزارنا ہے چاند نہیں دیکھنا ہے تو اب جب پندرہ پرانے زمانے کا قصہ تھا کتابوں میں لکھا ہے تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ شاید آپ, آپ لوگ تو نہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ جگہ پہلے گھروں کے اندر بیت الخلاء ایسے ہوتے تھے کہ پیچھے سے جو ہے وہ ڈرین لائن فضلا گرتا تھا وہ پیچھے سے گھر کے باہر ہی سے بھنگی اٹھا لیا کرتے تھے یہ سسٹم تھا تو اب وہ اس کی بیوی بےچاری یہ سب کام کرتی تھی سارا اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئی کھانا کھلا کھلا کے گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں آخر ایک دن بیوی جو ہے وہ پھر بیوی ہوتی ہے اس نے سرائی لگائی نکل باہر ٹما کے لے کے آیا اب وہ جو بھاگا وہاں سے جنگل میں تو جنگل میں جو ہے جا کے اس نے پناہ لی اور تھوڑی رات کا وقت تھا نہر میں جیسے ہی منہ ڈالا اس کو دیکھا چاند کا ظالم ذالم نے مجھے یہاں بھی نہیں چھوڑا نہ تجھے ہم دیکھتے ہیں نہ ہمیں روزہ فرض ہوتا ہے اب مجبوری یہ تو نہیں ہے نہ کہ ہم نے علم حاصل نہ کریں اور روزہ فرض نہ ہو یہ تو نہیں ہے روزہ تو فرض ہے ایسے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے تو جو شخص اس کا علم موٹا موٹا حاصل نہ کرے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کل کو آج اب یہ آپ کے بچے ہیں ماشاء ہمارے بچے ہیں اسکول کالج میں پڑھتے ہیں अभी ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر پڑھے اور کسی فیکٹری یا بڑی और دفتر میں چلے جائیں اور کہیں آپ ہمیں ایڈمنیسٹریٹو کی जॉब دے دیجیے یا پرانی जॉब دے دیجیے کہیں گے بتائیے آپ کی سرٹیفکیٹ کیا ہے کیا آپ علم حاصل کر کے لائے ہیں کیا پڑھ لکھ کے لائے ہیں آپ کہیں گے وہ تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تو وہ کہے گا آپ جائیے بدو بندر چلے جائیے تو یہ تو نہیں ہے نا بھائی ہر چیز کا علم حاصل جاب لینے کے لیے اس نے کہا صاحب یہاں آپ پڑھے لکھیں نہیں جائیے آپ اپنا راستہ نا پیے اب اس کو عقل آ جائیے اوہ یہ تو نے بڑی غلطی کی پھر اب پھر دوبارہ سے لگ جائے گا چلو بھائی کچھ حاصل کر لیں تعلیم لیکن یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے یہاں سے واپس جانے کے بعد پھر واپسی نہیں ہے دنیا میں سے واپس جانا ہے ہمیں کیونکہ ہم آئے ہیں کہیں سے اور واپس لوٹانے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افحاطر تم ان ما خلق نا کم و ان کم الینا لاتر جاؤں کیا تم اس دھوکے میں ہو اس خیال میں ہو اس کو فیمی میں ہو کہ تم کو ہم نے ایسے ہی ابس ایسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے وہ ان کم الینا لاتر جاؤں اور تم کو ہمارے پاس واپس نہیں لوٹنا ہے اس کو شعمی میں بیٹھے ہو تم تو انہیں کے, کے جیسا پھر حشر ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من آ رضان ذکری فن ن لہ معیشتم جس نے میری یاد سے اعراض کیا میرے احکامات کو بھلایا تو ہم کیا کریں گے اس کی معیشت کو تلف کر دیا جائے گا کہ یہ یہاں پر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر اَنسا و ممن ان فلاں حیاسن سعید کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا اور صالح اعمال کرے گا من ذکر او انسا وہ مؤمن مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے حکم ہے یہ نہیں ہے کہ صرف مردی نماز پڑھنے جائیں مسجد میں اور عورتیں غفلت کریں عورتوں کے بارے میں بھی مردوں سے پوچھ ہوگی اولاد کے بارے میں بھی مردوں سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو دین کی تربیت دی ہمارے اقدامات سمجھائے ہماری باتیں سمجھائیں تھی یا نہیں سمجھائیں ایک اپنی جان کا سوال ہوگا پھر اس کے بعد اہل ویال کا سوال ہوگا لہٰذا مرد کا جو سربراہ ہے گھر کا سربراہ اور سرپرست اس سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں بھی اور اس کے اہل وعیال کے بارے میں تو ایک طرف اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ مکمن کہ جو شخص ایمان والا ہے اور اس نے عمل عمل صالح کیے اور وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو فلن حیاسن سیبہ ہم ضرور بے ضرور اس کو بالف زندگی مزیدار زندگی لیں گے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے اس کے بعد جنت ملے گی تب کہیں ایشو آرام ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں اگرچہ ان کے ارد گرد مشکلات اور مصائب ان کو بھی آتے ہیں لیکن دل ان کا بالکل مطمئن ہوتا ہے کیسے مطمئن ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پریشانیاں بھی ہوں دل مطمئن ہو اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے آپ گھڑی پہنے ہوئے ہیں واٹر پروف ہے یہ ہے کہ نہیں اور اس کی کمپنی دعویٰ بھی کرتی ہے کہ یہ دو سو تین سو میٹر پانچ سو میٹر گہرائی میں جا کے بھی پانی اس میں داخل نہیں ہوگا تو میرے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب ایک گھڑی جو مخلوق ہے اس نے بنائی ہے انسان تو مخلوق ہے مخلوق نے جو گھڑی بنائی ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ ارد گرد پانی ہے اور اتنا پریشر بھی ہے اور پانی اس میں داخل نہیں ہو رہا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس دل کے اندر مصیبت اور حادثات جو ہیں اس کی پریشانی داخل ہو کیونکہ سکون کا تعلق دل سے ہے یہ اسباب سے ایئر کنڈیشن سے بنگلوں سے تعلق نہیں ہے اگرچہ یہ اسباب راحت ہیں لیکن راحت اور چیز ہے اسباب راحت اور چیز ہے اگر اسباب راحت ہی سے خوشی اور سکون ملا کرتا تو آج کافر بالکل فرسکون ہوتا خودکشیاں نہ کر رہا ہوتا وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں اور بھاگے پھرتے ہیں اور دل ان کا مذہب رہتا ہے پریشان رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا ہماری بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول کے نمونے کے مطابق عمل کرے گا ہم اس کو ضرور بے ضرور زندگی دیں گے دنیا ہی اس کی جنت بنا دی جاتی ہے اگرچہ وہ چٹائی پہ بیٹھا ہو اور جو روٹی چٹنی کھا رہا ہو لیکن دل اس کے دل کے اندر وہ سکون اور وہ چین ہوتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے اس کے قلب کی سکون کی تو وہ تلواریں لے کر دوڑ پڑیں اسکون اس کو حاصل کرنے کے لیے تو عزیزوں یہ سکون کا تعلقات را, راحت سے نہیں ہے بلکہ راحت تو قلب, کے, قلب کے ساتھ تعلق ہے قلب اگر سکون ہے تو جھونپڑی میں بھی, بھی انسان خوش رہتا ہے اور اگر کل سکون نہیں تو بڑے بڑے بنگلوں میں سکون نہیں لوگ پریشان ہیں اب دوسری طرف فرما رہے ہیں من آرزہ ان ذکری فین نلو معیشت کا جس نے ہماری یاد سے احراض کیا نافرمانی کی تو اس کا, اس کا پھر کیا حشر ہوگا ہم اس کی معیشت کو تلق کر دیں گے بنگلہ ہوگا گاڑی ہوگی مال دولت ہوگا نوکر چا ہوں گے لیکن دل پریشان ہے. ہر وقت پریشانی اور آگے کیا فرمایا وہ نہ شروع ہو ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے پھر آگے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ آج مجھے کیا ہو گیا کہ دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا آج ہم نے تم کو بھلا دیا تو بھائی ایک دن دنیا سے جانا ہے ہماری یہ بہانہ یہ عذر نہیں چلے گا ہم نہیں کہتے کہ آپ ایک دم سے بالکل ہی تبدیل ہو کر بالکل آگے پہنچ جائیں سیڑھی پر سیڑھی چلیں لیکن کوشش کرنا چاہیے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو بھی کہتا ہوں آپ سب کو کہتا ہوں کیونکہ آپ سب کو اپنا جان کر کہہ رہا ہوں ہر ایک کو تو چلتے پھرتے ہم پکڑ کے نہیں کہہ سکتے تو میرے عزیزو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور ان احکامات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کسی کا بیان سننے سے گھبراہٹ ہے کسی میں بیٹھا نہیں جاتا کچھ دل نہیں لگتا تو کم از کم پانچ منٹ ہم قرآن پاک کو کھول کے اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے بس وہ بھی کافی ہے انشاءاللہ اس سے تو کسی کو کوئی کلام نہ ہونا چاہیے کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے اس کی تلاوت بھی روز کرے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی روز دیکھ لیں تو یہ ہے دوستی یہ ہمارا ازر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ازر اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم جو ہے وہ دیکھی جائے گی کر لیں گے تو دوستوں یاد رکھو کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو مومنین اور صالحین ہیں ان کو ہم کیسے کیسے عیش و عشرت کے سامان دیں گے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے واپسی ہو جائے کہ اللہ میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی اب ہم چلے جائیں گے اور اب معلوم کر کے عمل کر لیں گے نہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر محنت اور مشقت کر کے اپنے آپ کو اس کام ہم پابند کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ اب عمل میں اگر کمزوری ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ تو شرط ہے و الدینہ جاہدو فینا لنا دیا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی مشقت اٹھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر اگر گرتے پڑتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے لیکن جو آدمی بالکل سراسر غفلت سے رہے گا اور بالکل ہی یعنی اس طرف دہانی نہ دے گا صبح سے شام لگا رہے گا دوسری چیزوں کے اندر تو اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے دنیا تو جو مانگے گا وہ اللہ دیں یا نہ دیں لیکن آخرت کا کوئی طالب دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی آخرت کو طلب کرے اور اللہ تعالیٰ نہ دے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں تو ہم کوشش کریں دعا کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ہم کمزور ہیں ہم سے آپ کے راستے میں چلا نہیں جاتا آپ ہماری مدد فرمائیے خیر کے راستے ہمارے لیے کھول دیجئے تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے اس کو توفیق فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اگر گرتا پڑتا رہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر مدد ساتھ ہے جیسے یہ بچہ ابھی چل رہا تھا اب چلتے چلتے گرنے لگتا ہے تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ اس کو گرنے نہ دے اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ جب بندے کی محبت کا یہ حال اپنے بچے سے ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس سو درجہ محبت ہے اس میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا ہے مخلوقات کو عطا فرمائیے سو درجہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں بندہ جب ان کے رابطے ہے اگر ٹوٹا چوٹ پھوٹا چل رہا ہے تو پھر کو گرنے نہیں دیتے پھر بس پندرہ منٹ ہو چکے بلکہ سولہ ہو گئے جزاک اللہ